بسم اللہ الرحمن رحمن الحمد اللہ وحد صداحد وسلم میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور برکاتہ آج چودہ سو بیالیس سے جری ماں ہے ربی الاول کی دسویں تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فکل وسرہ کی کتاب دعوت المقامت یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے نقطے میں جاری ہے آٹھویں نقطۂ کے آخیر میں استاذ محترم امام ابن قطیر اللہ کی کتاب سے اقتباسات نقل فرما رہے ہیں کل کے سبق میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ سیف الدین قطب رحمہ اللہ تعالی نے عین جالوت میں 658 سو اٹھاون ہجری رمضان المبارک کو چنگیزیوں کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا تھا اور ان کے بعد مصر کی تخت پر سلطان ظاہر الدین بے برس داری تخت نشین ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی سلطان الملک المظفر صیف الدین قطب رحمہ اللہ کی تعریف یوں کرتے ہیں وکان رجلا صالحا كثير الصلاه في الجماعه ولا يتعاطى الشراب ولا شيئا مما يتعاطاه الملوك ایک نیک انسان تھے سیف الدین قطز با نماز پڑھنے کے عادی تھے شراب نہیں پیا کرتے تھے اور نہ ہی بادشاہوں کے دوسرے ناز و نخرو میں مبتلا تھے ان کی حکومت صرف ایک سال تک رہی رحمہ اللہ و عن وحلی خی خیرا اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے بہت بہت نوازے آمین یا رب العالمین جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا کہ ان کے قریبی ساتھی رکن الدین بے برس بندوقداری جنہیں الملک کو ظاہر کا لقب دیا گیا انہوں نے انہیں شہید کر دیا تھا رکن الدین بے برس ایک بادشاہ تھے مملوکوں کے قوی ترین طاقتور ترین بادشاہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے وہ ایک انسان تھے خوبیاں اور خامیاں ان کے اندر موجود تھیں اچھائیاں اور برائیاں ان کے اندر موجود تھیں خیر و شر انسان کے خمیر میں موجود ہے چنانچہ ان کے اندر بھی موجود تھیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر یوں کرتے ہیں وقب الملکر فضلک وجلس على كرسيها وحكم فعدل وقطع ووصل انہوں نے حکومت کی حکومت کے دوران انصاف بھی کیا ناانصافی بھی کی جوڑ توڑ بہت سارے کام انہوں نے کیے وكان شهم شجاعا اقامه الله للناس لشدت احتياجهم اليه في هذا الوقت الشديد والامر العسير وانتهائي غيرت من بہادر انسان تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کی انتہائی کمزور حالت میں کھڑا کیا اس لیے کہ لوگ ان کے محتاج تھے ایسے حالات میں انہوں نے اچھے کام بھی کیے غلط کام بھی کیے میرے بھائیوں میری بہنوں آج کے مجاہدین کو بھی جو کہ پیغمبر علیہ السلاط و السلام کے زمانے سے چودہ سو سال دور ہیں ہمیں اسی ترازو پر تولنا چاہیے آج کل لوگوں کی ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ مجاہدین کو جبریل سمجھنے لگ جاتے ہیں اور جب ان کے معیار پر یہ مجاہدین پورے نہیں اترتے تو انہیں ابلیس سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ یہ بات کبھی بھی ہمارے اور آپ کے ذہنوں سے نہیں مٹنی چاہیے اور نہیں محو ہونی چاہیے اور ہمیں یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جبریل اور ابلیس کے درمیان ایک اور ہستی بھی موجود ہیں ان کو آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے اور آدم علیہ السلاۃ وسلام کی ضروریت یہی انسان ہے جس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں خوبیاں بھی اس میں ہیں خامیاں بھی اس میں ہیں چنانچہ رکن الدین بے برس داری غفر اللہ الہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے سیخ الدین قطب کو شہید کیا یہ ان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی لیکن اس زمانے کے جو صلیبی تھے اس زمانے کے جو چنگیزی تھے ان کے خلاف انہوں نے ایسا جہاد کیا ہے کہ تاریخ اسلام میں یہ بات مذکور ہے کہ وہ ستائیس سال تک اپنے گھوڑے کی پیٹ سے نہیں اترے یعنی ستائیس سال تک وہ سلیبیوں اور چنگیزیوں کے خلاف جہاد میں مصروف رہے جب ہلاکو خان کو یہ پتا چلا کہ میرا لشکر تو وہاں خاک و خون میں ڈوب کر شکست کھا کر مغلوب ہو چکا ہے تو اس نے کمک روانہ کی لیکن وہ ناکام ہوئے کیوں ناکام ہوئے میرے بھائیوں وزال کام الزبر القاصر و سعف البتر اسلفان الملک الماہر ان کی ناکامی کا جو سب سے بڑا سبب ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ یہ ہے کہ وہ بہادر شیر چیر پھاڑ کرنے والا بہادر شیر ان چنگیزیوں کے خلاف کھڑا ہوا اور اس نے ان ٹڈی دل چنگیزیوں کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا ان کی کمر اس نے توڑ کر رکھ دی ان کو خاک چاٹنے پر مجبور کیا مسلمانوں کی اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مکمل اسلحوں سے لیس کیل کانٹے سے لیس اپنے اسلامی لشکر کو ہر طرف بھیجا اور تاری کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا حتیٰ کہ تا اتنے زیادہ خوفزدہ تھے کہ وہ مسلمانوں کے قریب بھی جانے سے ڈرا کرتے تھے فرند على جا رکن الدین بے برس بنداری کی خدمات اور جرت شجاعت اور جہاد کے نتیجے میں یہ چنگیزی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے اور ان کے شیطانوں کو روز بروز مغلوبیت کا سامنا کرنا پڑا الحمد للہ بن احمد صالحات و تک مل مسرات فیاد ہل حیات دنیا و اور تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس کی حمد و ثنا کے بدلے میں اچھے اعمال مکمل ہوتے ہیں اور دنیا و آخرت میں حیات اور بعد الممات خوشیاں مکمل حالت میں ملتی ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں سیف الدین قطب رحمہ اللہ تعالی کی مظلومانہ شہادت کے بعد رکن الدین بے برس بندوخداری نے مصر کی سلطنت کو سنبھالا اور مصر کے اطراف میں شام اور دیگر ممالک میں جو سلیبیوں کی حکومتیں اور قلعے کیمپس وغیرہ قائم ہو چکے تھے ان کو یکے بعد دیگرے انہوں نے فتح کیا اور سلیبیوں کی نجاس سے غلازت سے اسلامی ملکوں کی انہوں نے صفائی کی اسلامی ممالک کو انہوں نے سلیبیوں کی غلازت اور نجازت سے صاف کیا اور پاک کیا